اگلا گروپ میں نے پہلے ہی دن آپ کو بتایا تھا کہ اس اعتبار سے بڑا متوازن ہے اس میں دو صورت مکی ہیں دو مدنی ہیں الانعام الاراف مکیات الانفال التوبہ مدنیات ان میں جو تقسیم ہے جو مکیات ہیں اور مدنیات ہیں اس گروپ کی اس میں سارا معاملہ ہے مشرقین عرب پہ اب آپ یہ محسوس کریں گے سورہ انعام کو پڑھتے ہوئے کہ جیسے بالکل نئے ماحول میں آ گئے ہم چار روز سے جو پڑھ رہے تھے سورہ بقرہ سورہ آل عمران سورہ نثار سورہ معاہدہ منافقین سے باتیں اور یہودیوں سے نصارہ سے ان سے ان سے اب یہاں جو ہے ساری باتیں ہوں گی مشرقین عرب سے یہ بکی صنفیں ابھی وہاں نفاق نہیں تھا منافقت کا کوئی ذکر بھی نہیں ملے گا آپ ابھی اہل کتاب کا تذکرہ تو آپ کو مل جائے گا سورہ نام کے اندر سورہ آراف میں لیکن کوئی ان سے گفتگو نہیں کوئی براہ راست نہیں تو میں نے اس کے لیے اپنے ذہن میں چیز رکھی ہوئی ہے یہ دو جنتیں ہیں قرآن مجید کے اندر ون من خواب مقام اور جنتان ایک قرآن مجید کی مکی جنت ہے ایک قرآن مجید کی مدنی جنت ہے مدنی جنت کی ہم سیر کر رہے تھے یہ چار دن سے ہم یہ چار صورتیں جو پڑھ رہے تھے یہ دل حقیقت یہ مدنی قرآن ہے مدنی جنت ہے اس کی ہم نے سیر کی ہے اب مکی قرآن میں ہم داخل ہوں گے اور اس میں یہ جو دو صورتیں ہیں یہ حضور کے جو قیام مکہ کا دور ہے اس کے تقریباً آخری زمانے کی ہے یہ کویا کہ اس اعتبار سے مشرقین جو تھے عرب کے اور جو بنی اسماعیل تھے ان پر اتمام حجت اسی طور سے جس طور سے کہ اہل کتاب پر اتمام حجت ہے ان مدنی صورتوں میں اسی طور پر مشرقین عرب پر بنی اسماعیل پر اتمام حجت ان دو صورتوں میں پھر ان میں ایک بڑی پیاری تقسیم ہے مکی صورتوں میں کیونکہ ظاہر بات ہے کہ اہم ترین مضمون ایمان کا ہوتا ہے اللہ کو مانو اللہ کی نعمتوں پہ اقرار کرو اللہ کے رسول کو مانو اور ان میں جو استدلال ہوتا ہے وہ شاہ ولی اللہ دینوی رحمۃ اللہ علیہ کی اصطلاحات کے حوالے سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ دو طریقے سے اللہ تعالی توحید کی طرف لوگوں کو لاتا ہے التذکیر تذکیر بے آلہ اللہ اللہ کے احسانات اللہ کی عظمت اللہ کی نشانیاں اللہ کی قدرت اللہ کی صنعیاں یہ تو آیات آفاتیہ آیات انفسیہ اور اللہ کے احسانات پر ان کی نعمتوں کا تذکرہ اس کو کہتے اد تذکیر بےآلا اللہ کے احسانات اور اس کی قدرت کے جو کرشمے ہیں ان کے حوالے سے یاد دہانی تذکیر اللہ تعالیٰ کا ایمان ہمارے اندر ہے ڈورمنٹ ہے بالقوا ہے سویا ہوا ہے اسے جگانے کے لیے یہ آیات قرآن آتی ہیں اسے ایکٹیویٹ کرنے کے لیے وہ پوٹینشیل ایمان ایکچوئل ایمان بن جائے لیکن اس کے لئے تذکیر ہے یاد دہانی اس تذکیر کا ایک پہلو ہے اد تسکیر بے اعلیٰ اللہ اللہ کی نعمتوں اس کی سنائیوں اس کی قدرتوں کے حوالے سے اللہ کے ایمان کی دعوت ایک ہے اد تذکیر بے ایام اللہ اللہ کے دنوں کے حوالے سے اللہ کے دنوں میں سب سے بڑے دن وہ ہیں جن میں اللہ تعالی نے بڑی بڑی قوموں کو تہس محض کر دیا پوری قوم نوح غرق کر دی گئی پوری قوم عاد برباد کر دی گئی نسیم منسیہ پوری قوم سمود ختم کر دی گئی چند ساتھی اہل ایمان اور وقت کے رسول بچا لیے گئے ایک کشتی پر حضرت نوح اور ان کے ساتھی محدود چند اہل ایمان باقی پوری دور انسانی اس وقت تک اتنی ہی تھی ختم ہو گئی اس طرح قوم عاد پوری ختم ہو گئی حضرت حود اور چند لوگ بچا لیے گئے قوم سمود پوری ختم ہو گئی حضرت صالح اور چند اہل ایمان بچا لیے گئے قوم شعیب پوری ختم ہو گئی مبین کے لوگ صرف حضرت شعیب اور ان کے چند ساتھی بچا لیے گئے امورا اور صدوم کی بستیاں برباد کر دی گئی صرف حضرت لوت علیہ السلام اور ان کی بیٹیاں وہاں سے نکل سکی ہیں باقی پوری قوم ختم ہو گئی تو یہ ایام اللہ عال فرعون غرق کر دیے گئے یہ اللہ کی سنت رہی ہے کہ جب بھی کبھی اس نے کسی قوم کی طرف رسول کو بھیجا نبی نہیں رسول جب رسول بھیج دیا گیا اب اگر قوم نے رسول کو رد کر دیا تو پھر اس کے ساتھ رعایت نہیں ہے پھر وہ قوم ختم کر دی جائے گی گویا کہ ثابت ہو گیا ان میں کوئی خیر نہیں ہے جیسے آپ کسی باغ میں سے پتے وتے جھاڑ جھکاڑ جمع کر کے آگ لگا دیتے ہیں تو گویا کہ یہ دنیا کے باغ کے اندر اب یہ جھاڑ جھکاڑ ہے ان میں کوئی خیر رہا ہی نہیں نبی کے رسول کے آنے کے بعد بھی یہ لوگ جو ہیں ان کی آنکھیں نہیں کھلی تو معلوم ہوا کہ اب ان کے اندر کوئی خیر نہیں ہے تو ان کو ختم کر دیا جائے اور زمین کو پاک کر دیا جائے یہ زمین کا بوجھ ہے زمین کے لئے گندگی ہے پاک کر دیا جائے یہ ایام اللہ ہے جن کا ذکر قرآن مید میں بار بار آتا ہے اس کے علاوہ ایام کا معاملہ پھر ایک ابتدا ہے عزل کے اندر کیا ہوا ہے وہ بھی تو یوم ہی ہے نا ٹائم کے حوالے سے اور پھر کیا ہوگا ابد میں آخرت میں کیا ہوگا یہ جو ہے سلسلہ تخلیق اور ازلی حقائق اور پھر یہ کہ باس بادل موت اور پھر کیا ہونا ہے عالم برزق میں اور پھر کیا ہونا ہے عالم آخرا میں اور پھر کیا ہوگا وہاں پر اصحاب جنت بھی ہوں گے اصحاب جہنم بھی ہوں گے اور وہ بھی ہوں گے کہ اس درمیان میں ہوں گے تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ آئیں گی سورہ آراف کے اندر تو یہ تقسیم ہے توحید کے موضوع پر یہ دونوں صورتیں بہت جامع لیکن اول سورہ انعام کے اندر التذکیر تذکیر بے الا اور ثانین سورہ آراف اس میں آئے گی التذکیر تسکیر بلیام اللہ اس کا سب سے بڑا مضمون جو ہے وہ اس پر مشتمل ہے اور اس کے بارے میں ایک روایت یہ بھی ہے اس سورہ نام کے بارے میں کہ یہ پوری سورت ایک ہی وقت میں نازل ہوئی ہے سورہ بقرہ کی آیات مختلف مختلف اوقات میں نازل ہوئی سورہ بائڈہ اسی طریقے سے لیکن یہ سورت پوری کی پوری بیک وقت نازل ہوئی ہے اور الفاظ یہ آتے ہیں کہ ستر ہزار فرشتوں کے جلو میں حضرت جمرحی رہ سلاسلام اس سورت کو لے کر اترے اور یہ پوری سورہ نام ایک ہیت میں یوں سمجھیے ایک ہی, ہی, ہی تنزیل کے اندر یہ جو کہ تو اسی طرح پوری کی پوری اتری ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اللذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم نور سمزین بربهم بربیم صدق اللہ العظیم رب لي صدري ويسر لي أمري وحلو لقدتا من اللہ من شرور اللہ اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحما اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته انا الليل واطراف النهار واجعله لنا حجتا يا رب العالمين امين یہ بات تو میں نے کئی مرتبہ کی ہے کہ خجم کے اعتبار سے قرآن مجید کا دو بٹاتین یا دو تہائی حصہ مکی صورتوں پر مشتمل ہے اور لگ بھگ ایک تہائی ہے کہ جو مدنیات پر مشتمل ہے البتہ قرآن حکیم میں مکی اور مدنی صورتوں کے جو سات گروپ ہیں ان میں سے کیونکہ پہلے گروپ کی مکی صورت سورہ فاتحہ ہے حجم کے اعتبار سے بہت ہی چھوٹی کل سات آیات پر مشتمل اگرچہ معنوی اعتبار سے بہت عظمت کی حامل ہے بڑی فطیلت کی حامل ہے تاہم یہ کہ وہ سورہ مبارکہ ایسی ہے کہ وہ مکی مدنی کی تقسیم سے بھی اعلیٰ ہے ارفا ہے بلنتر ہے اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو قرآن حکیم میں اس تقسیم کے اعتبار سے مکی اور مدنی صورتوں کے گروپ کے اعتبار سے مکی صورتوں کے چھ گروپ بنتے ہیں یعنی پہلے گروپ میں نہ ہونے کے برابر پہلا سائزیبل جو جو جوڑا ہے وہ یہ ہے جو سورہ انعام اور سورہ آراف پر مشتمل اب ہم شروع کرنے چلے بعض باتیں تو آپ جان لیجئے کہ مکی اور بدنی صورتوں کے مضامین میں جو بنیادی فرق ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مکی صورتوں میں زیادہ تر گفتگو مشرقین عرب کے ساتھ ہے اور مکی صورتوں کا جو اصل مضمون ہے وہ توحید ہے توحید کا اس بات شرک کی نفی اس کے ساتھ جو دوسرے ایمانیات ہیں ایمان بالآخرہ ایمان بالرسالت رسالت جو اس کے ساتھ لازمی جڑے ہوئے ہیں تو اصل مضمون جو ہے مکی صورتوں کا وہ ایمانیات ہیں اور اس میں زیادہ تر جو خطاب ہے وہ مشرقین عرب کی طرف ہے جبکہ مدنی صورتوں میں زیادہ تر خطاب جو ہے یا تو مسلمانوں سے بحثیت امت مسلمہ ہے مکی صورتوں میں مسلمانوں سے خطاب براہ راست بہت کم ہے بہت کم ہے اور ہے بھی تو بل واسطہ ہے یعنی حضور سے خطاب کیا جاتا ہے واحد کے سیرے میں اور گویا کہ آپ کے ذریعے سے مسلمان مخاطب ہیں اصل رد وقہ جو ہے جو گفت و شنید ہے رد وقدہ ہے بیس و نزا ہے وہ سب کی سب مشرقین سے ہے مشرقین عرب سے لیکن یہ کہ جو مدنی صورتیں میں براہ راست کتاب امت مسلمہ سے ہے اور یہ کہ اس کے ساتھ ہی پہلے کتاب جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں یہود اور نصارہ ان کے بارے میں مفصل گفتگویں ان سے خطاب ملامت کے انداز میں بھی دعوت کے انداز میں بھی ترغیب کے انداز میں بھی ترغیب کے انداز میں بھی پھر یہ بدنی صورتوں میں منافقین سے خطاب ہے جبکہ پورے مکی قرآن میں نفاق کا ذکر شاید کسی ایک جگہ پر آپ کو مل جائے گا وہ بھی بہت ہی جو یہ غیر نمایاں طور پر اس لیے کہ مکی دور میں یہ نفاق کا مرض موجود نہیں تھا اہل مکہ بڑے سخت لوگ تھے لیکن ان میں ایک بات موجود تھی یعنی کردار کی یہ بات ان کے اندر اچھی تھی کہ جب مانتے تھے تو پوری طرح مانتے تھے اور نہیں مانتے تھے تو پھر ان کی مخالفت بھی بہت شدید ہوتی تھی البتہ پھر یہ کہ وہ مخالفت بھی کھلم کھلا ہوتی تھی اس میں یہ کہ وہ چال بازیاں ریشہ دوانیاں یا اور اس طریقے سے سازشیں کرنا یہ نہیں کھلم کھلا بات اور جب ایک دفعہ زبان دے دی تو پھر زبان پر پورے اترتے تھے جبکہ یہ جو لوگ ملنے میں آباد تھے اور خلرج کے چاہے وہ اصل عرب لوگ تھے لیکن وہ بھی چونکہ یہودیوں کے زیر اثر رہے تھے تو ایک بگڑی ہوئی مسلمان امت میں جو خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں اخلاق کی کردار کی وہ جو ہیں ان میں یہود میں تو بتمام و کمال تھی اور ان کے زیر اثر یہ کمزوریاں جو ہے کسی نہ کسی درجے میں اوسر خلج کے لوگوں میں بھی موجود تھیں مکی صورتوں کا دوسرا مضمون جو ہے اور بدری صورتوں کا اس کے تقابل میں وہ یہ ہے کہ مکی صورتوں میں عام اخلاقیات کی بات ہوگی سچ بولنے کی تاکید ہوگی جھوٹ بولنے کی مذمت ہوگی بخل کی مذمت ہوگی سخاوت کی تعریف کی جائے گی اطام مساکین پر زور دیا جائے گا تنقید ہوگی تو ان لوگوں پر ہوگی جو دولت مند ہونے کے باوجود کٹھور دل ہیں غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے یعنی جو بنیادی انسانی اخلاقیات ہیں بیسک ہیومن مورل کریکٹر، جبکہ بدنی صورتوں میں اس کے برعکس اس سے روپر آئے گی بات وہ ہے ابحکام شریعت اب یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے یہ حرام ہے یہ حلال ہے یہ تم پر فرض ہے یہ واجب ہے یہ تمہیں کرنا ہے تو یہ گویا کہ ایک اور فرق ہے کہ جو ان دونوں کے مابین آپ کو ملے گا تیسری بات یہ ہے کہ مدنی مکی صورتوں میں رسولوں کے حالات بڑی تفصیل کے ساتھ آئے ہیں لیکن تقریباً یوں سمجھئے کہ بکرار و اعداد اس میں جو اصل بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس قوم کی طرف بھی اپنے کسی رسول کو بھیجا پھر یہ کہ اس رسول نے اپنی امکانی حد تک محنت کی مشقت کی حق کی دعوت پہنچا دی حق کو مبرہن کر دیا بات واضح ہو گئی حق کا حق ہونا ثابت ہو گیا باطنی کا باطنی ہونا ثابت ہو گیا پھر بھی اگر وہ قوم اڑی رہی اور اس نے رسول کی دعوت کو نہ مانا اس پر ایمان نہ لائی تو پھر وہ نسیم منسیہ کر دی گئی پھر اس کو, کو رعایت نہیں ہوئی اس کو ختم کر دیا گیا راب اس کہ اس قوم کی جڑ کاٹ دی گئی قوت عدابرالقوم نظین وسلم وہ جڑ کاٹ دی گئی اس قوم کی جنہوں نے ظلم اور کفر کی نوش اختیار کی یہ خاص مضمون ہے کہ جو مکی صورتوں کا ہے تو یہ تو ہے عام مضامین کے جو ان صورتوں کے اندر آپ کو ملیں گے دو تہائی جو ہے حجم کے اعتبار سے اب آپ دیکھیے کہ ہم تقریباً تقریباً کیا بلکہ یوں سمجھیے کہ پانچویں حصے سے پڑھ چکے ہیں قرآن کا سوا چھ پارے ہم پڑھ چکے ہیں تو ایک بٹا پانچ سے زیادہ پڑھ چکے ہیں ابھی تک کوئی مکی سورت سوائے سورہ فاتحہ کے نہیں آئی یہ مضامین جو میں آپ کو گنوا رہا ہوں یہ اس لیے کہ اب پہلی مرتبہ یہ سورہ انعام میں ایک بالکل بدلی ہوئی کیفیت میں آپ اپنے آپ کو پائیں گے جو میں نے کل کہا تھا کہ ابھی تک ہم مدنی جنت میں تھے اب مکی جنت میں ہمارا ہم داخلہ ہو رہا ہے تو اس میں ان چھ گروپوں کے اندر جو میں نے بتایا ہے ایک اور فرق بھی ہے کہ دو دو گروپ ملا کر جو آخری دو گروپ کی صورتیں ہیں ان میں زیادہ زور جو ہے ایمانیات میں سے آخرت پر ہے سے بادل موت حساب کتاب جزا و سزا جہنم اور جنت درمیانی دو گروپ کی متنی صورتوں میں زیادہ زور توقید پر ہے اور یہ جو پہلے دو گروپ ہیں جن میں دو صورتیں تو یہ شامل ہیں جو سورہ انام اور آراف ہیں اور پھر چودہ صورتیں ہیں مسلسل سورہ یونس سے لے کر سورہ مومنون تک وہ طویل ترین حصہ ہے قرآن مجید کا بکی قرآن کا سات پارے تک مسلسل جو مکی سوریات سوتے چلیں گے ان سورتوں میں زیادہ زور رسالت پر ہے وہ بات میں نے ابھی ارض کی تھی کہ رسول کی بات اگر نہ مانی جائے تو پھر قوم تباہ و برباد کر دی جاتی ہے نبی کا یہ معاملہ نہیں ہے نبی کی حیثیت ایسی ہوتی جیسے اولیاء اللہ ہیں ان کی بات جس نے مان لی اس کو فائدہ ہو گیا نہیں مانی اس کو نقصان ذاتی طور پر ہو جائے گا لیکن پوری تباہی اور قوم کی ہلاکت نہیں ہوا کرتی تھی عام اولیاء اللہ اور امبیا میں فرق یہ ہے کہ عام اولیاء اللہ پر وحی نہیں آتی امبیا پر وحی آتی تھی بس اس سے زیادہ فرق ان کے مقام اور مرتبے میں نہیں ہے لیکن یہ کہ رسول بنا کر جس کو بھیج دیا جائے وہ پھر اللہ تعالی کی عدالت بن جاتا ہے کہ اب تو جو اس کو مانے گا اس کے لیے خیر ہے جو نہیں مانے گا اس کے لیے پھر ہلاکت ہے تو یہ مضامین ہے باقی یہ کہ مکی صورتوں میں پھر جو, جو جوڑے ملیں گے آپ کو جیسے یہ جوڑا ہم پڑھ رہے ہیں انعام آراف اس کے بارے میں ایک بات میں آپ کو کل بتا چکا ہوں کہ جب بات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو منوانے کی اللہ تعالیٰ کی معرفت آپ کو حاصل ہو جائے تو اس کے دو راستے قرآن اختیار کرتا ہے ایک التذکیر بے اللہ یہ وہی لفظ ہے فب ائی آل کو اللہ کی نعمتیں اللہ کی سنائی اللہ کی قدرتیں اور اس کے حوالے سے تذکیر اور یاد دہانی اور ایمان کے حقائق کو انسان کے جو قلب کے اندر مزمر ہیں لیکن ڈورمنٹ ہیں سوئے ہوئے ہیں ان ایکٹیو ہیں انہیں اجاگر کرنا اور دوسرا حصہ جو ہوتا ہے التذکیر تذکیر بے ایام اللہ جو رسولوں کو جن قوموں کی طرف بھیجا گیا اور ان کی قوموں نے ان کی بات کو ماننے سے انکار کیا تو جو ان کو نصیح منسی کیا گیا یہ بڑے بڑے اللہ کے دن ہیں ایک مقام پر قرآن میں ہم خود پڑھیں گے ذکر ہوں بے ایا ملا اے نبی ان کو ذرا نصیحت کیجیے ایام اللہ کے حوالے سے کہ کیا کچھ بیتا ہے قوم نوح پر اور قوم حوت پر اور قوم صالح پر اور قوم شعب پر اور قوم لود پر اور آل فرعون پر وہ ساری باتیں ان کو بتائیے مبادہ یہ کسی غلط فہمی میں ہوں اگر یہ بھی آپ کی بات نہیں مانیں گے اور آپ کی دعوت کو قبول نہیں کریں گے تو ان کا انجام وہی ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ دیکھ سورہ انعام جو ہے اکثر و بیشتر عت تذکیر بعلی اللہ پر مشتمل ہے اور سورہ آراف جو ہے وہ اج تذکیر بے ایام اللہ پر مشتمل ہے اور عام طور پر یہی آپ کو تقسیم مکی صورتوں کے جوڑے بننے کے اندر یہ بات نمایاں نظر آئے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ للہ خلق السماوات والرد و و جال ظلمات و نور تعریف اور تمام شکر ص اللہ کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق فرمائی اور بنایا اندھیروں کو اور اجالے کو ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ قرآن مجید میں تقریباً سات سات پارے کے فصل سے یہ الحمد سے سورت شروع ہوتی ہے سورہ فاتحہ الحمد رب العالمین اب یہ ساتواں پارہ ہے الحمد للہ خلط الات وجالات و والنور پھر آپ چلیں گے اب پندرہویں پارے میں آپ کو ملے گی سورہ کہف الحمد للہ کتاب وجہ پھر اس کے بعد میں پارے میں دو سورتیں آئیں گی سورہ فاطر اور سورہ صبا یہ دونوں بھی الحمد اللہ سے شروع ہوتی ہیں۔ گویا کہ وہ آخری حصہ بھی اس کے اندر شامل کر دیا گیا تو یہ بڑی صحیح صحیح وقفے کے بعد ایک ایک صورت شروع ہوتی ہے اللہ تعالی کے حمد اور تعریف کے حوالے سے خاص طور پر بات نوٹ کرنے کی ہے جالس خلق اور جال آسمان اور زمین چونکہ مادی حقیقتیں ہیں لہذا ان کے لیے رفظ خلق آیا لیکن نور اور اجالا اور اندھیرا جو ہے یہ در حقیقت اس طرح کی نہیں ہے اندھیرا کس کو کہتے ہیں نور کے نہ ہونے کا نام اندھیرا ہے یہ اس طرح کی کوئی مادوی حقیقت نہیں ہے اس لیے اس کے لیے لفظ جو ہے جالا آیا بنا ہے اس نے چھرا دیے بنا دیے نمایاں کر دیے معلوم ہو گیا کہ یہ اجالا ہے یہ اندھیرا ہے سمن ندی نہ کفربھی آگے پھر بھی وہ لوگ جو اپنے رب کا کفر کرتے ہیں اس کے برابر کیے دیتے ہیں یا دلون بہی شرکا یعنی جن کو انہوں نے شریک سمجھا ہوا ہے جن کو انہوں نے اللہ میں ذات میں یا صفات میں یا حقوق میں شریک کیا ہے تو لوگوں کا حال یہ ہے کہ جبکہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا بھی تنہا اللہ ہے اور جبکہ ظلمات اور نور کا جو ہے بنانے والا بھی تنہا اللہ ہے لیکن پھر بھی لوگوں کا حال یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ اپنے رب کے ساتھ کچھ اور ہستیوں کو برابر ٹھرا دیا ہے مجھے صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ یہ سورہ نصاب میں جو ہم دو مرتبہ گزرے ہیں ایک آیت سے ان اللّہ لا یکر و یش ربی و یکفر و باد یشا تو یہ بڑی اہم آیت تھی اور آپ نے اس کی طرف توجہ زیادہ نہیں دی یقیناً یہ بڑی اہم آیت ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے ہر معاف نہیں فرمائے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے البتہ یہ ہے کہ اس سے کم تر جو گناہ ہوں گے جن کو چاہے گا بخش دے گا بغیر توبہ کے باقی یہ کہ شرک سے بھی انسان قائب ہو جائے تو شرک بھی معاف ہو جائے گا لیکن یہ کہ اس میں ضرورت ہوتی ہے اس بات کی کہ وضاحت کی جائے کہ شرک صرف بت پرستی کا نام نہیں ہے شرک صرف اس کا نام نہیں کہ ان رکھی ہوئی یا اسے آپ نے سجدہ کیا ہو سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ شرک کہتے کسے تو اگرچہ میرا اپنا انداز تو یہ ہے کہ چونکہ مدنی صورتوں کے یہ مرکزی مضامین نہیں ہے یہ مضامین تو آئیں گے اصل میں شرک اور توحید کی حقیقت کھلے گی آگے چل کر بکی صورتوں میں خاص طور پر حوامین میں جا کر یہ بات اور کھلے گی توحید عمل ہی کسے کہتے ہیں توحید نظر ہی کیا ہے سورہ یاسین اور اسی طریقے سے فاتر اور سورہ صبا پھر سورہ سواد یہ جو ایک سلسلہ آئے گا وہ ہے اصل میں کہ جس کی مرکزی جو ہے آیت وہ صورت جو ہے وہ سورہ یاسین ہے یہ تیئس صورتیں بنتی ہیں گیارہ ادھر گیارہ ادھر اور بیچ میں جو ہے وہ سورہ یاسین ہے وہ ہے کہ جو اصل میں توحید کا مقبول ہے البتہ یہ بات صحیح ہے کہ شرک ایک ایسی شے ہے کہ جس کے بارے میں ہر موقع پر ہی متنوع کرنا چاہیے اور اس معاملے میں چونکہ بعض کاموں سے میں فارغ ہو چکا ہوں اس لیے وہ میری توجہ سے ذرا ہٹ بھی جاتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے بڑی پرانی بات ہے کہ چھ گھنٹے کی میں تقریریں ریکارڈ کرا چکا حقیقت و اقسام شرک پر اور جس کو کہ بہت علماء نے بھی پسند کیا بڑے بڑے جیت علماء نے بھی اس حوالے سے کہ ایک شرک تھا جو آج سے کچھ عرصے پہلے لوگوں نے پہچان لیا یہ شرک ہے اب ان کے پیروی کرتے ہوئے آج ان کے جو عقیدت مند ہیں اس شرک سے بچ رہے ہیں لیکن شرک یہ بیماری ہے کہ ہر دور میں بھیس بدل بدل کر آتی ہے اس دور کا شرک کیا ہے اس کو پہچاننا جو ہے اس کے لیے ذرا زیادہ مستِ نگاہ کی ضرورت ہے زیادہ گہرائی میں سوچنے کی ضرورت ہے جدید دور کے نظریات و افکار جو ہیں ان کا صحیح صحیح مطالعہ ہو معلوم ہو کہ آج کے دور کا شرک کون سے ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے اب یہ بات جو ہے ظاہر بات ہے کہ ہمارے سابق علماء جو ہیں ان کے ہاں کو یہ چیز نہیں ملے گی اس لیے کہ اس انداز میں بطنیت کا نظریہ پہلے دنیا میں تھا ہی نہیں تو اس لیے جو حضرات بھی اس موضوع پر چاہیں تو یہ میرے جو چھ کیسے ہیں ایک ایک گھنٹے کے حقیقت و اقسامی شرک پر وہ ضرور ان کی سماعت فرمائیں خلا منتری انسم مقضہ اجلا وہی ہے کہ جس نے تمہیں بنایا ہے گارے سے اور پھر ایک وقت مقرر کر دیا ہے یعنی یہ کہ ہم ہر شخص جو ہے جس کو اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے اس کا اس زندگی اس دنیا میں رہنے کا وقت معین ہے اور ایک خاص اجل جو ہے اس کی اجلن وہ یہ ہے کہ موت کا وقت معین ہے وہ اجل مسمت کند اور ایک اور ہے مقرر وقت اس کے پاس یعنی ایک تو ہے انفرادی موت جیسے کہ حضور نے فرمایا مم ماتا فقت کامت قیامت ہوں ایک اجتماعی موت اس ہونی ہے اس دنیا کی وہ اللہ نے خاص چھپا کر اپنے پاس رکھی ہے جس کا علم کسی اور کو نہیں دیا سما انتم کن ترون مسمن ان دہ وہ اور ایک اور ہے معین وقت جو اس کے پاس ہے سما انتم کن لیکن تم شک کرتے ہو وہ